أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنت عول الرحمن ولدا صدق الله العظيم عجل ہمارا سبق سورہ مریم سے آیت نمبر اٹھاسی سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر اٹھانوے تک اور اس طرح سورہ مریم ختم ہوتی ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اختیار کر رکھی ہے یعنی اللہ تعالی کے بیٹے ہیں چنانچہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں یہ, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور جو عرب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے لقد جے تم شی تم نے جو یہ بات کہی تو یہ ایسی خراب بات ہے اس کی وجہ سے اگر آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں تو ناممکن نہیں ہے یعنی تم لوگوں نے یہ جو بات کی ہے یہ بہت خراب بات ہے بہت گندی بات ہے اگر زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹی یہ ممکن نہیں ہے تقا دسماوا تو یا اس بات کی وجہ سے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے وہ تنشق اور زمین کے ٹکڑے ہو جائیں وہ تخیر الجبا اور گر پڑے پہاڑ ڈھیک کر یعنی پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے انداء رحمانی والدہ اس وجہ سے کہ وہ رحمان کے بچے کا دعوی کرتے ہیں بغیل رحمان تخیر اور مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے اللہ کے لیے کہ وہ رکھے اپنے لیے اولاد ان کلو اللہ آتے الرحمن آبدہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے پاس رحمان کے ہاں بندہ بن کر آئیں گے کوئی بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے اللہ تعالی نے سب کو شمار کیا ہے سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے وہ کل قیامت فرد اور یہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے تنہا آئیں گے آج اگر ان کی بڑی بڑی فوجیں ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں اور بڑے بڑے لشکر ہیں لیکن قیامت کے دن سب الگ الگ تنہا تنہا آئیں گے ہر شخص اللہ تعالی کا محتاج ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ محتاج نہ ہو ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے بات سمجھ میں رہی ہے صرف ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اندین الحمر یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اللہ محمد عمر کو دیکھا ہے شیخ اسامہ کو دیکھا ہے تم نے لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مولا محمد عمر سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو بہت ساروں نے دنیا میں نہ ہی امیر المومنین مولا محمد عمر کو دیکھا ہے اور نہ ہی شیخ اسامہ کو دیکھا ہے لیکن ان کی محبت مسلمانوں کے بلکہ کافروں کے دلوں میں بھی ہے اس لیے کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے ان شاء اللہ اور انہوں نے بہت اچھے اچھے عمل کیے ہیں تو جو بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کی محبت اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے بخاری مسلم ترمیزی وغیرہ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو جبریل علیہ السلام سارے آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے حرم بن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان صحرا میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر شام چلے گئے اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی فج الدہ یعنی اے اللہ میرے بال بچے مجبور ہیں بیچارے ہیں کوئی نہیں ہے وہاں پر آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں مکہ اور مکے والوں کی محبت ساری دنیا کے دلوں میں بھر دی گئی ہے اور دنیا کے ہر ہر کونے سے لوگ محنت کر کے اور عمر بھر میں جتنے پیسے کمائے ہیں اس سے جوڑ جوڑ کر سفر کے لیے جمع کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں اور دنیا کے ہر کونے کی چیزیں مکے میں ملتی ہیں بازار میں موجود ہے حالانکہ مکے میں کوئی کھیت بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنے خاندان والوں کے لیے کی تھی اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو بندے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا چاہیے لوگ مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں اس زمانے میں کہ اس طرح کروں تو لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے اس طرح کروں تو لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں چند روز کے لیے کچھ دوست آپ کے بن جائیں گے جو آپ کے پیسے وغیرہ کھائیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا آپ نیک عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ کی محبت اللہ تعالی خود ان کے دلوں میں ڈال دے گا دیکھیں ملّہ محمد عمر جو ہیں غریب آدمی تھے لیکن اللہ کی محبت ان کے دل میں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی شیخ اسامہ صاحب بہت مالدار آدمی تھے ایک مہاجر آدمی تھے مجاہد تھے انہوں نے اپنی سب مال و دولت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی شہید ہوئے اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی فی انما یسرنا بلسانی کا لطوبش ہم نے اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں اس لیے آسان کیا ہے لتوبش رب المتقین تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیں جو اللہ سے تقوا کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں وہ تن قوم الدا لُدَّ لدن کہتے ہیں جگڑالو کو جو ہر بات پر جھگڑتا ہے نا ہر بات پر لڑتا ہے اور اس کے ذریعے آپ جگڑالو آدمیوں کو خوف دلائیں اللہ کی بات مانو ورنہ اللہ عذاب دے گا اللہ سے ڈرنے کے لیے آپ یہ بیان کریں ان کو لَكْنَا مِّن قرن کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کیا آپ ان ہلاک ہو جانے والے لوگوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کی آہستہ آواز بھی آپ سنتے ہیں فراؤن کہاں ہے آج نمروت کہاں ہے آج اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں اس دنیا میں جیسے آج کے یہ امریکہ کے شیطان اور کفار ہیں جب آتے ہیں تو جہازوں میں ٹینکوں میں اس طرح آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا یہی ہے نعوذ باللہ لیکن جب اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے تو کوئی آواز بھی نہیں سنتا ہے ان کی لوگ پہچانتے بھی نہیں امریکہ کیا چیز ہے آج دیکھیں چھوٹی سی ایک بیماری آ گئی ہے کرونا نام ہے اس بیماری کا امریکہ بالکل خالی ہو چکا ہے بازاروں میں کوئی نہیں ہے ہوٹلوں میں کوئی نہیں ہے عبادت خانوں میں کوئی نہیں ہے لوگ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں کہیں ہی یہ جو بیمار ہے اس کی بیماری میرے اوپر نہ آ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں آج ان کے تیاروں کا کیا کام ہے آج ان کے ٹینکوں کا کیا کام ہے کچھ بھی نہیں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں آج اللہ تعالی کے عذاب نے الحمد ان کو گھیر لیا ہے پورے امریکہ میں تجارت بند ہے دکانیں بند ہیں ہوٹلیں بند ہیں بازار بند ہیں عبادت خانے بند ہیں سب کچھ بند ہے اور کیا ہے کہتے ہیں کہ جب کھانسیں گے تو جراثیم نکل کر دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے لوگ اتنے زیادہ مر رہے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کر لے جا رہے ہیں اور گندگی میں پھینک رہے ہیں لوگوں کو مرے ہوئے لوگوں کو ترکوں کے ٹرک بر کے مرے ہوئے لوگوں کو گڑوں میں پھینک رہے ہیں. ان لوگوں نے یہاں پر اٹھارہ سال تک مسلمانوں کو قتل کیا آج اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے رہا ہے تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے بڑے بڑے بدماشوں کو بڑے بڑے سرکشوں کو بڑے بڑے خبیصوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے آج ان کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ال توح سمن من احدین ان میں سے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں فراؤنی لوگ ہیں آج نمرودی لوگ ہیں آج نہیں یا ان کی کوئی آواز بھی آپ سنتے ہیں رک کہتے ہیں اصل میں آہٹ کو جب آدمی چل رہا ہوتا ہے نا آہٹ کی آواز آتی ہے ایسی آواز بھی نہیں ہے کسی کی ختم ہو گئے ان سے تو یہ جو مکے والے ہیں مشرقین ہیں اس زمانے کے تو یہ لوگ آج بدماشیاں کر رہے ہیں آج آپ کو ستا رہے ہیں آپ کی دعوت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آج ختم ہو گئے ہیں اور وہ جو مشرقین تھے ابو جہل اور ابو لہب کہاں ہیں آج وہ نہ ان کی نسل کا کسی کو پتہ ہے نہ ان کی اولاد کا کسی کو پتا ہے سب غرق ہو گئے بات سمجھ رہی ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالی کا جو دین ہے اسے مضبوط پکڑنا چاہیے یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے کہ کافروں کی جو باتیں ہیں ان سے پہاڑ بھی ہلنے لگتا ہے اور زمین بھی ہلنے لگتی ہے اور پھٹنے لگتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرتی ہے بہت زیادہ ڈرتی ہے اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ بلی ہیں کتے ہیں بندر ہیں جتنی بھی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور کفر کرنے سے ڈرتی ہیں لیکن یہ انسان جو ہے اتنا ظالم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان آتا فرمائے ہم جو یہ تفسیر کا سبق پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت آتا فرمائے الحمد سورہ مریم ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح اور ہمارے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و سلام کی طرح تقوا آتا فرمائے اور اللہ تعالی کا سچا اچھا اور پکا بندہ اور بندی بنائے وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ